يا حبیب تو سن تل اکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے ثواب کمانے کی غرض سے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اللہ ز وجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تاخیر بیان سنوں گا بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو بیٹھ جائیے جتنا ممکن ہو دو جانو بیٹھیے پھر جس طرح اگر تھک جائیں تو مزید تبدیل ہو جائیں پھر دو بیٹھ جائیں جو بیان ہوگا اسے سن کر عمل کرنے کی کوشش کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتوں میں شامل ہوتے جائیے سلو الحبی تبو الا وغیرہ کی صدایں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کا فرمانے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 اللہ وجل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا اتنے میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے داخل ہوئے لوگوں نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے دریافت کیا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی سیدنا عبداللہ اللہ بن سلام ردی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا عمل بہت تھوڑا ہے اور جس کی میں اللہ زوجل سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس حدیث پاک کے الفاظ سینے کی سلامتی سے مراد دل کا لغویات یعنی بےہودا اور حسد وغیرہ امراض باطنیہ سے پاک ہونا اور دل میں ایمان کا مضبوط و مستحکم ہونا ہے تو میرے میٹھے میٹھے مد... مدنی چینل میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں میں ہم حاضر ہیں ایمان کی سلامتی میں اے زبان کا کردار یہ بہت زیادہ ہے کہ زبان کا درست استعمال بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اور اگر اسی زبان کا غلط استعمال ہو جائے معاذ اللہ کلیمائے کفر اگر زبان سے نکل جائے تو بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو آج انشاء اللہ وجل زبان کی احتیاطیں اور اس کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے اور واقعی جب تک انسان خاموش رہتا ہے یہ امن میں رہتا ہے ہمارے پیارے پیارے آکا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار ارشاد مبارک سنیے چنانچہ نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم علی نے ارشاد فرمایا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی ایک اور مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ارشاد ہے کہ خاموشی یہ اخلاق کی سردار ہے ایک اور ارشاد سنیے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ول وسلم فرماتے ہیں کہ خاموشی اعلی درجے کی عبادت ہے جو خاموش رہتا ہے یا زبان کا ایک اچھا استعمال ہوتا ہے کہ زبان اگر چلتی ہے تو اچھے ہی کاموں میں چلتی ہے تو خاموش رہنا بھی ایک زبان کی اچھی نگہداشت ہو سکتی ہے چنانچہ ہمارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے مفصر شہیر حکیم المت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس چوتھی حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ساٹھ سال عبادت کرے مگر زیادہ باتیں بھی کرے اچھی بری بات میں تمیز نہ کرے اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر خاموش رہے کیونکہ خاموشی میں فکر بھی خاموشی میں فکر بھی ہوئی اصلاح نفس بھی معارف و حقائق میں استغراق بھی ذکر خفی کے سمندر میں غوطہ لگانا بھی اور مراقبہ بھی <تصفح> تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم خاموشی کے فضائل یقیناً سن رہے ہیں لیکن ہے <تصفح> گب شپ کا دور کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ زیادہ بولنے کے مقابلے کیے جاتے ہیں بلکہ ایسی گیدرنگس کی جاتی ہیں کہ جس میں بلا تکلف بولنے پر ابھارا جاتا ہے اور جو جتنا زیادہ بولتا ہے اب وہ کیسا بولتا ہے وہ تو خود سوچے لیکن زیادہ بولنے والے کی پذیرائی ہوتی ہے تو گپ شپ کرنے والے بات کا بتنگڑ بنانے والے بلکہ فضول بات چونکہ جائز ہے اگر وہ جائز بات کرتا ہے تو جائز ہے گناہ نہیں یہ سوچ کر یا ویسے ہی کبھی جو کبھی کبھار فضول باتیں کرتے ہیں ایک بڑا پیارا ایک بڑی پیاری روایت امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ جو کبھی کبھار ہی فضول باتیں کرتے ہیں <خخ> وہ بھی فضول باتوں کے متعلق حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ کے تاثرات ملازہ فرمائے اور اپنے آپ کو فضول گفتگو کے ان چار نقصانات سے ڈرائیں چنانچہ عجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان چار وجوہات کی بنا پر فضول باتوں کی مذمت فرمائی ہے نج زبان کا فضول استعمال کر رہے ہیں وہ غور کرتے جائیں آپ فرماتے ہیں کہ فضول باتیں یہ قرآن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے بزرگ فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان سے شرم کرے اور انہیں فضول باتیں لکھنے کی زحمت نہ دے اللہ پارہ چھبیس سورہ قاف آیت نمبر اٹھارہ میں ارشاد فرماتا ہے میرے آکا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عل رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو تو فضول باتیں کرنے والے اس بات سے اپنے آپ کو ڈرائیں کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں کہ رامن کاتبین کو لکھنا پڑتی ہے لیادا میں مجھے شرم کرنی چاہیے دوسری بات کہ یہ بات اچھی نہیں کہ فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو نمبر تین اللہ زوجل کے دربار میں تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ اپنے اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ اب ذرا تصور کرے انسان جو فضول باتیں کرتا ہے جو اپنا یہ مدنی ذہن بنانا چاہتا ہے کہ جناب واقعی یہ عمل درست نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے تو اب ذرا وہ تصور باندھے قیامت کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی انسان برہنا یعنی ننگا ہوگا سخت پیاسا ہوگا بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی تو غور کیجئے کہ ایسے تکلیف دے حالات میں فضول باتوں سے بھرپور آمال نامہ پڑھ کر سنانا یہ کس قدر پریشان کن, کن, کن, کن ہوگا اب ہم جو روزمرہ باتیں کرتے ہیں اس کی مقدار کیا ہے شاید ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہماری باتوں کے دورانیاں کیا ہو جاتا ہے امیر اللہ صاحب سمجھانے کے لیے ایک کیلکولیشن دے رہے ہیں ذرا ہم غور کریں آپ فرماتے گے حساب لگائیے اگر روزانہ صرف پندرہ منٹ بھی فضول باتیں کی ہیں تو ایک مہینے کے ساڑھے سات گھنٹے ہوئے اور ایک سال کے نبے گھنٹے بل کسی نے پچاس سال تک روزانہ اوسطن پندرہ منٹ فضول گفتگو کی تو ایک سو ستاسی دن اور بارہ گھنٹے ہوئے یعنی چھ ماہ سے زائد یعنی غور فرمائیے کی قیامت کا ہولناک دن جس میں سورج صرف سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا ایسی ہوشربا گرمی میں مسلسل بلا وقفہ چھ ماہ تک کون امان نامہ پڑھ کر سنا سکے گا تو یہ تو صرف یومیہ پندرہ منٹ کی فضول گوئی کا حساب ہے ہمارے تو بسا اوقات کئی کئی گھنٹے دوستوں کے ساتھ فضول گپ شپ میں گزر جاتے ہیں گنا بھری باتیں اور دیگر برائیاں مزید برا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب یہ امان لامہ بندہ پڑھے گا تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اس کو شرمندہ کیا جائے گا اور بندے کا اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا اور اللہجل کے سامنے شرم و ندامت سے وہ پانی پانی ہو جائے گا اب ہم اگر غور کریں اور سوچیں تو اس بات کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں جاتی کہ ہم تھوڑی فضول باتیں کرتے ہیں اب فضول باتوں کی مثالیں دیتے ہوئے امیر علیہسن فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں ہماری کس قدر بے احتیاطیاں ہیں کہ جس کام سے واسطہ نہیں ہوتا نا ہم اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے اسلاف جیسے عبداللہ اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنا کہ آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی تو عمل پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں بے مقصد باتوں میں نہیں پڑتا تو ہم امیر رسول فرماتے کہ ہمارا حال کیا ہے مثلاً بیجا سوالات کرتے ہیں یہ کتنے میں لیا اگر کسی کے مکان میں گئے کسی کے مکان میں گئے تو پوچھتے ہیں کتنے میں لیا کتنے کمرے ہیں کرایہ کتنا ہے مالک مکان کیسا ہے یعنی اگر بعض اوقات اس طرح کے جو سوالات کیے جاتے ہیں کہ مالک مکان کیسا ہے اب اس نے جواب میں اگر مالک مکان کی کوئی کمزوری بیان کی تو یوں غیبت کے دروازے کھل جاتے ہیں دل کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا اگر جب کوئی نئی دکان کار یا اسکوٹر وغیرہ خرید خریدتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے تو بلا وجہ خریدنے والے سے اس کا بھاؤ پائداری نقد ادھار قسطوں وغیرہ پر خریدا کیا کیا کس طرح سے لیا کتنی گارنٹی ملی فضول قسم کے سوالات کرتے ہیں جس سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا اب اگر پتا چلے کہ فلاں رشتہ دار یا فلا ہمارا عزیز جو ہے یا ہمارا دوست جو ہے یہ بیمار ہے اب اس کی عیادت کرنے پہنچے ہم اب عیادت کرنا تو سنت ہے لیکن یہاں پر بھی پہنچ کر جو فضول باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور پورا پورا حساب لیتے ہیں سب تفصیلات معلوم کرتے ہیں یہاں تک کہ ایکس رے اور لیبورٹری کی کارکردگی بھی وصول کرتے ہیں کیا آیا کتنا آپ کا یہ کولیسٹرول ہے تو شوگر کتنی ہے تو ٹیسٹ میں کیا آیا اور اگر آپریشن ہوا تو بلا وجہ سوالات کے ذریعے یہاں تک کہ ٹانکوں کی تعداد پوچھتے کہ ٹانکے کتنے لگے آپ کو حتیہ کہ شرم کی جگہ کا مسئلہ ہو تب بھی بعض بے شرم اس کا تفصیلی احتساب کرتے ہوئے نہیں شرماتے اور یہاں پر اسلامی بہنیں بھی درس حاصل کریں کہ بعض یہ بھی کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہوتی ہیں اور اس طرح کے بیجا سوالات کر کے وہ دوسروں کو شرمندہ بھی کرتے اور اپنے ناما اعمال میں فضول سوالات اور فضول گفتگو کو داخل کرتے رہتے ہیں اسی طرح موسم کا کئی معاملہ آتا ہے گرمی یا سردی کا موسم ہو تو اس کی کمی زیادتی کے موقع پر بھی بلا حاجت باتیں ہوتی ہیں مثلا گرمی کے موسم میں بعض اب فضول اف اف بڑی گرمی ہے بڑی گرمی ہے تو یہ انداز کیا اگر کسی نے پوچھا فون پہ بھائی آج کل موسم کیسا ہے تو ما خاں دانت بجاتے ہوئے اداکاری کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب یہاں تو بہت سردی ہے تو اس طرح کا جو انداز اپناتے ہیں یہ خود غور کرتے جائیں امیر اہل سنت نے اس طرح کے بے شمار معاملات میں ہماری اصلاح فرمائی کہ اگر کہیں کچھ جمع ہوتے ہیں تو ملکی اور سیاسی حالات پر بلا نیت اصلاح بے جا تبصرے اور بلا وجہ مختلف سیاسی پارٹیوں پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یوں سارا نظام باتیں کرتے ہیں جیسے سارا ملک کی نظام یہی افراد چلا رہے ہیں ارے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن فضول گفتگو کرنا اور ٹائم پاس کرنا یہ گویا ہماری عادت بن گئی ہے کسی شہر یا ملک کا سفر کیا ہو تو وہاں کے پہاڑوں اور سبزہ زاروں کی غیر ضروری منظر کشی مکانوں اور سڑکوں کی تفصیلات کا بلا ضرورت بیان یہ سب مطلب میٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں ہم سب کو ب... کئی گناہوں میں مبتلا بھی کر دیتا ہے کیونکہ فضول بولنا یہ گنا نہیں مگر فضول گوئی صرف اس وقت جب کہ بلا کم و اور صحیح صحیح بیان کرے اگر جھوٹے مبالکے کیے تو گناہوں کی کھائی میں جا گرا اور تشویش کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کو ناپ تول کر درست بیان کرنا کہ فضول گوئی کی حد سے آگے نہ بڑھے یہ بڑا دشوار ہوتا ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں زبان کے استعمال کی اہمیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار حضرت سفیان بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے تو کاش ہمیں بات کرنے کا سلیقہ آ جائے اور کاش بخاری شریف کی یہ حدیث ہمارے ذہن و دماغ میں راسک ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے زبان کا درست استعمال انسان کو بہت ترقی بھی دلاتی ہے عروج بھی ملتا ہے اور دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ دو سترہ صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں صفحہ کانوے پر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی بھلائی نہیں جس سے مقصود اللہجل کی خوشنودی دینا ہو باتیں کیوں کر رہا ہوں میری کیا نیت ہے کیا میں چاہتا ہوں اس سے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں خاموشی اختیار کیجیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ اعلیٰ نبینا جنا والی سلاۃ کی خدمت باعظمت میں عرض کی گئی کہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے جنت ملے ارشاد فرمایا کہ کبھی بولو مت عرض کی گئی یہ تو نہیں ہو سکتا تو فرمایا اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو اکثر میرے ہو ٹو رہے ذکر مدینہ مدینہ ہر لر لف کا کس طرح ہہسا مدین اللہ حزبا کا ہوتا کف امیر علیہ سنت, سنت, سنت نے بھی سنت کل اس موضوع پر مدنی مذاکرے میں کئی مدنی بھول ارشاد فرمائے کہ جب تک خاموش رہتا ہے نا بندے کا بھرم رہتا ہے بھرم رہتا ہے اس کا کہ اس کے اندر بھاو مطلب اس کی کیفیت کیا ہے اندر سے کیا ہے یہ اور حضرت سیدنا سفیان بن اوئی نے اویئی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے ہمارا بھاؤ پتہ چلتا ہے سامنے والے یار ابھی تو اتنا اچھا دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے صاف ستھرے کپڑے پہنے امامہ بھی پہنا ہے داڑھی بھی رکھی ہے اس نے لیکن جیسے ہی بولتا ہے سامنے والے کا بھاؤ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بڑا بد اخلاق ہے بڑا بدتمیز ہے اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو ہم اس معاملے میں بھی کئی ایک خرابیوں سے بچتے جائیں گے اور حضرت سین امام سفیان علیہ رحمت الحنان سے مروی ہے کہ زیادہ خاموشی عبادت کی چابی ہے اللہ کرے ہمیں اس کی اہمیت ہمارے دل میں راسک ہو جائے اور یاد رکھیے کہ جس طرح مال کی حفاظت کا ہم ہم ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ جناب اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کا زیادہ اہتمام کرتا ہے پچاس سو روپے اگر جیب میں ہو تو بلا تکلف سفر ہوتا ہے لیکن جیب میں پانچ دس ہزار روپے ہو تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے انسان بچاتا ہے اپنے آپ کو کہ مطلب کوئی کوئی لین آ جائے کوئی ایسی چیز قیمتی ہوتی ہے تو بہت ہی سلیقے سے بہت ہی احتیاط سے رکھا جاتا ہے حضرت سیدہ محمد بن واسے رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار سے فرمایا حضرت سیدنا محمد بن واسے نے حضرت سیدنا مالک بن دینار سے فرمایا کہ انسان کے لیے زبان کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ دشوار ہے اور ابھی ریسر فرماتے ہیں کہ افسوس اپنے مال کی حفاظت کے معاملے میں عموماً ہر ایک ہوشیار ہوتا ہے حالانکہ مال ضائع ہو بھی گیا تو صرف دنیا کا نقصان ہے اور صد کروڑ افسوس کے زبان کی حفاظت کی سوچ نہایت کم رہ گئی اور یقیناً زبان کی حفاظت نہ کرنے کے سبب دنیا کے نقصان کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی کا بھی پورا پورا امکان ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خاموش رہنے میں ندامت کا امکان یہ بہت کم رہتا ہے جبکہ موقع ب موقع بول پڑنے کی عادت سے بارہ سوری کہنا پڑتا ہے معافی مانگنا پڑتا ہے اور بعض ہوگا دین تیار کیوں بولا میں نہیں بولتا تو زیادہ اچھا تھا کیونکہ میرے بولنے پر سامنے والے کی جھجک یہ اڑ گئی کھری کھری سننی پڑی فلاں ناراض ہو گیا فلاں کا چہرہ اتر گیا فلاں کا دل دکھیا اپنا وقار بھی مجروح ہوا وغیرہ وغیرہ اور حضرت سیدنا محمد بن نظر حارسی علیہ رحمت اللہ القوی سے مروی ہے کہ زیادہ بولنے سے وکار یعنی دب دبا جاتا رہتا ہے تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں اسلامی بہنیں بھی غور کریں ہم سب بھی غور کریں کہ عموماً اگر گھر میں بھی لڑائی جھگڑے کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے ناچاکیاں اگر ہو جاتی ہیں چاہے وہ میاں بیوی میں ہو ماں بیٹے میں ہو بیٹی بیٹے میں ہو مطلب بھائی بہن میں ہو پڑوسیوں میں ہو تو عموماً اس کا جو سٹارٹ ہے وہ زبان سے ہی ہوتا ہے زبان سے ہی ہوتا ہے کسی نے کچھ کہا ہم نے زیادہ کہا تو زبان سے بعد یہ وہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ گالی گلوج تک پہنچتی ہے یہاں تک کہ بات پھر لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچتی ہے اور پھر بسا اوقات یہ بھی ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بات بڑھتے بڑھتے قتل و غارت گری تک بھی پہنچ جاتی ہے تو یہی زبان یہی زبان چلتی ہے کہ زبان امیر علی فرماتے ہیں کہ یہ ایسی یہ ایک ایسا عضو ہے کہ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے عمر بڑھتی ہے ہاتھوں کی طاقت کم ہو جاتی ہے پیروں کی طاقت کم ہو جاتی ہے کمر بھی جک جاتی ہے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے سنائی بھی کم دے رہا ہے بال بھی سفید ہو رہے ہیں ہر عضو کی طاقت کم ہو رہی ہے لیکن امیر السن فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے جسم کے تمام عضو کی طاقت کم ہوتی جاتی ہے لیکن زبان یہ جوان ہوتی رہتی ہے کہ آپ بڑوں کو دیکھیے بڑے یہ زیادہ بولتے ہیں زیادہ بولتے ہیں اور یہ ایک ایسا مطلب عضو ہے کہ امیر کہ بتیس سپاہیوں کے پہرے میں دو فاٹک بھی لگے ہوئے اور جب یہ زبان چلتی ہے تو بتیس سپاہیوں کا پہرہ توڑ کر دونوں فاٹکوں کو کھول کر جب یہ چلتی ہے تو یہ تو جو بولنا ہے بول کر اندر چلی جاتی ہے لیکن پھر جو حال ہوتا ہے وہ دوسرے جسم کا ہوتا ہے کہ اسی زبان سے تو بندہ گالی دیتا ہے اب گالی دے کر زبان تو اندر چلی گئی لیکن مار کس کو پڑتی ہے مار تو جسم کھاتا ہے تو ہمیں اس, اس کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے گھر کے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں مطلب زبان کا بے, بے حد اہم استعمال ہے بلکہ امیر علیہ سنت نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک عورت کسی علیم صاحب کے پاس حاضر ہوئی تو کہنے لگی کہ حضور میرے گھر میں بڑا عجیب معاملہ ہے فرمایا کیا ہوا کہ, کہ بس میرے شوہر یعنی بچوں کے ابو جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری لڑائی شروع ہو جاتی اوپ لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو آپ کچھ مجھے تعویز دے دیجئے تو ان عالم صاحب نے ایک کاغذ لیا اور اس کو لپیٹا اور اس کو اس عورت کو دیا اور کہا کہ جب تمہارا شوہر گھر میں داخل ہو تو اس تعویذ کو اپنے دونوں دانتوں کے درمیان دبا لینا اور جیسے جیسے تمہیں غصہ زیادہ آئے تو اس کو زیادہ دبانا بہت جلد اثر ہوگا وہ تعویذ لے کر چلی گئی چند دن بعد آئی تو کہنے لگی حضور آپ نے تو بڑا زبردست تعویذ دیا ہے میرے گھر سے جھگڑا ہی ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ بس اس عمل کو جاری رکھو چلی گئی تو جو متعلقین تھے جو آپ کے قریب بیٹھتے تھے انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ سے تمام تاویزات اور یہ عملیات سیکھتے ہیں آپ نے ہمیں تو کوئی ایسا تعویذ نہیں سکھایا تو عالم صاحب مسکرائے کہا کہ میں نے کوئی ایسا تاویز نہیں دیا میں سمجھ گیا کہ جیسے ہی وہ تھکا آرا گھر میں آتا ہوگا یہ فائرنگ ہوتی ہوگی اس کے پاس سے کہ یہ کیوں نہیں لائے وہ کیوں نہیں لائے یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا اب سارا دن کا تھکا ہارا شخص جب گھر میں داخل ہو اور آتے ہی کڑکڑ -کڑ شروع ہو جائے تو وہ بھی بولتا ہوگا یہ بھی بولتی ہوگی تو لڑائی شروع ہو جاتی ہوگی تو میں نے یہی خیال کیا کہ اس کو کاغذ لپیٹ کر دیا تاکہ یہ دونوں دانتوں کے درمیان رکھ لے اب جیسے دونوں دانتوں کے درمیان اس نے کاغذ کو رکھا تو اس کی زبان بند ہو گئی اب اس کی زبان بند ہوئی اس نے جب اس سے کچھ سنا ہی نہیں اس نے بھی بولنا چھوڑ دیا نتیجتاں گھر امن کا گہوارہ بن گیا تو ہم غور کریں اور سوچے کہ عموماً یہ زبان کی بڑی آفتیں ہیں اس کا بیجا استعمال ہمارے گھر کے معاملات کو بہت زیادہ بگاڑتا ہے ساتھ بہو کے اگر جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے بیٹا باپ سے اگر الجھتا ہے اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے بیٹی اگر ماں سے بدتمیزی کرتی زبان کا استعمال ہے بھائی بہنوں کی لڑائیاں ہوتی ہے زبان کا استعمال ہے دوستوں میں ناچاکیاں ہوتی ہے زبان کا استعمال ہے اور پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بدنی چینل کے ناظرین یہی تو وہ زبان ہے کہ جس کا اگر درست استعمال نہ کیا تو بندہ غیبت میں پڑ جاتا ہے چغلی میں پڑ جاتا ہے دل آزاریاں ہو جاتی ہیں اور دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں ہمیں زبان کی احتیاط کے ساتھ ساتھ زیبت چغلی بہتان سے بھی بچنے کا مدنی ذہن ملا ہے بلکہ امیر ایسیٰ اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ عظم کرواتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ زیبت کے خلاف جنگ زیبت کے خلاف جنگ نغیبت کریں گے نغیبت سنیں گے انشاءاللہ عز وجل نغیبت کریں گے نغیبت سنیں گے انشاءاللہ عز وجل تو یہ جب یہ زبان جو ہے نا یہ اس کے بارے میں ایک بہت اہم حدیث سنیے کہ ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اور سب سے اچھے اخلاق خوش اخلاق آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے باصفا ہے جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضا جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ زوجل سے ڈر کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے یا رب نہ ضرورت کے واہ کچھ کبھی یا رب نہ ضرورت کیسی کچھ کبھی بولو اللہ حزبا کا ہوتا مدینہ اللہ حزب کا ہوتا سف علی صل اللہ تعالی علی محمد تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ بہت خوش نصیب ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو صرف اچھی گفتگو کے لیے ہی زبان کو حرکت میں لاتے اور خوب خوب نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں مگر افسوس آج کل لوگوں کی بہت ہی کم بیٹھکیں ایسی ہوتی ہیں جو فوہش باتوں سے پاک ہوں یہ بھی بہت بڑا مرض ہے ہمارے معاشرے میں کہ صرف سیاسی تبصرے گھر کی خریداریاں یہی نہیں ہوتی ہیں بلکہ فہش گفتگو بھی ہوتی ہے حالانکہ حتیٰ کہ مذہبی وضاحت کے افراد بھی اس سے بچ نہیں پاتے شاید انہیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ فہش بات کہتے کس کو ہیں تو سنیے فہش بات کی تعریف یہ ہے کہ شرمناک امور مثلاً گندے اور برے معاملات کا کھلے الفاظ میں تذکرہ کرنا یہ فہش بات کی تعریف ہے نوجوان جو شہوت کی تسکین کی خاطر خواہ مخواہ شادیوں کی خلوتوں اور پردے میں رکھنے کی باتوں کے قصے چھیڑتے ہیں نیز فہش یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والے بلکہ صرف سن کر دل بہلانے والے گندی گالیاں زبان پر لانے والے بے شرمانہ اشارے کرنے والے ان گندے اشاروں سے لطف اندوز ہونے والے اور گندی لذتوں کے حصول کی خاطر فلم ڈرامے کے ان میں عموماً بے حیائی کی بھرمار ہوتی ہے دیکھنے والے یہ دل ہلا دینے والی روایت سنیں اور خوف خداوندی بندی وجل سے ڈرے چنانچہ منقول ہے چار طرح کے جہنمی کہ جو کھولتے پانی اور آگ کے مابین یعنی درمیان بھاگتے پھرتے وین و سبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ اس کے منہ سے خون پی بہ رہا ہوگا جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے کہا جائے گا یہ بد بخت بری اور خبیص یعنی گندی بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا جیسا کہ جمع کی باتوں سے غیر عورتوں یا امردوں کے بارے میں آنے والے گندے وسوسوں پر توجہ جمانے جان بوجھ کر برے خیالات میں خود کو گمانے اور معذ اللہ گندی حرکت کے تصور کے ذریعے لذت اٹھانے والوں کو اس روایت سے بار بار عبرت حاصل کرنی چاہیے اور یاد رکھیے حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرا رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں فوہش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھ آئے گا حدیث پاک میں ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کا فرمانے با کرینا ہے اس شخص پر جنت حرام ہے جو فوہش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین زبان کی احتیاط ہمیں بہت ساری برکتیں بھی دلا سکتا ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں خاموش رہنے کا ذہن درود پاک پڑھنے کا ذہن اور ذکر و اسکار کرنے کا ذہن فکر مدینہ کرنے کا ذہن فکر آخرت کرنے کا ذہن یہ ملتا ہے اور جو کوئی اس کی برکتیں پاتے ہیں ان پر کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں سنیے، ایک اسلامی بہن کی تحریر کا لبے لباب ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی طرف سے جاری کردہ خاموشی کی اہمیت پر مبنی سنت و بھرے بیان کی کیسٹ سن کر میں نے زبان کے قفل مدینہ کی ترکیب شروع کی یعنی خاموشی کی عادت ڈالنے کا سلسلہ کیا تین ہی دن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلے میں کس قدر فالتو باتیں کیا کرتی تھی الحمدللہ عزوجل خاموشی کی برکت سے مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے فضول گوئی سے بچنے کی کوشش کے تیسرے دن میں نے مکتبت المدینہ کی جاری کردہ سنت و بھرے بیان کی مزید آڈیو کیسٹ بنام کیسے کہتے ہیں یہ میرا سنت کا بیان ہے وہ اسلام کہتی میں نے سنا رات جب سوئی تو الحمدللہ للہ یہ اجزا کیسٹ میں بیان کردہ ایک واقعہ مجھے خواب میں دکھائی دینے لگا وہ واقعہ کیا تھا جنگ کا نقشہ تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی جاسوسی کے لیے حضرت سیدہ حزیفر رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کرتے ہیں یہ اسلامی بہن خواب میں دیکھ رہی ہیں منظر وہ کفار کے خیموں کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں کفار کے سردار حضرت ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں موقع جانت غنیمت جانتے ہوئے سیدہ حضیفہ کمان پر تیر چلا لیتے ہیں کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد آتا ہے جس کا مفہوم کے کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا چنانچہ اپنے مدنی امیر کی اطاعت کرتے ہوئے تیر چلانے سے باز رہتے ہیں پھر حاضر ہو کر سرکار علیہ سلاۃ وسلام کی خدمت بابرکت میں کارکردگی پیش کرتے ہیں وہ اسلامی بہن کہتی ہیں اے خاموشی کی کوشش کرنے والو ذرا غور کیجئے کتنی برکتیں ملی وہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ الحمد مجھے اس خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نما کی خوب واضح طور پر زیارت نصیب ہوئی ایک اور اسلامی بھائی کی با مدنی بہار سنیے وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے باوجود بہت فضل گو تھا درو شریف کی کوئی خاص کثرت نہ تھی جب سے چپ رہنے کی کوشش شروع کی روزانہ ایک ہزار درو شریف پڑھنا نصیب ہو رہا ہے تو زندگی بہت مختصر ہے انقریب دنیا سے جانا پڑ جائے گا تو بعد میں افسوس ہو کہ کاش وہ نشیز جو ہم نے اٹین کی تھی وہ جو گفتگو کی تھی اس میں اتنی تین باتیں کی جو اور اب تو موبائل میں ایسے پیکیجز آ گئے کہ خواہ ماں خواہ فون کرتے ہیں خواہ خواہ تذکرے کرتے ساری ساری رات بلکہ کئی کئی گھنٹے جو ہے وہ گفتگو میں گزارتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو زندگی بہت مختصر ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے یا ہماری بھی رخصت کا وقت ہوگا ہماری بھی مرنے کے تسکرے ہوں گے ہم کو بھی غسل دیا جا رہا ہوگا کفن پہنایا جا رہا ہوگا ہمارا بھی جنازہ تیار ہوگا جنازہ ہوگا کندھے پر سوار ہوں گے قبرستان چھوڑ کر آ جائیں گے قبر میں پھر کیا ہوگا جو عمال اچھے کیے ہوں گے اس کے مطابق ہمیں اجر و ثواب ملے گا تو ہمت کیجیے اور نیت کیجیے کہ انشاءاللہ اللہ خاموش رہنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو کفل مدینہ کی نعمتیں برکتیں نصیب فرمائے اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ خاموش شہزادہ آج تقریباً بیان میں نے الحمدللہ امیر علیہ سنت کے اس بیان سے کیا اور امیر سن فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو اس رسالے کو اول تاخیر تمام اسلائم بائی اسلائی میں نے پڑھ لیں اللہ تعالیٰ مل کی عطا فرمائے آمین بجا ہند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں حاصل کیجیے